میں اور جو محبت امام احمد الرحمۃ الرحمان کا لکھا ہوا بہت بہتر پڑھنے کی تمام بھائی آوازیں بلند ان شاء اللہ با با. سلامت سلامت जबा हूं तुझे बा انسان نہیں <glowing> انسان ہو انسان ہے یہ قرآن تو جان وی تو سٹا مان بھی تو ریتو فل نبیادہ سلطان ویتو تو ار شاد مہمان وی تو جانی باجی جا, ایمان کی جا اے جانے جانی باغ جا, جا اے جانے جا اے جانے جا اے جانے چلا جا جا جا جا تجلیوں کے قفیل تم ہو مراد کل خلیل تم ہو سب, سب تمہاری پیشا میں وری با دے تو بہت مل جائیں گے پر نہ ملے گا کیا کیا مکھ چند بدر شادی مت چمک دلا نور دل مس تال موریام سند موتی دیاں گند لڑیاں اس صورت نو میں جانا تھا اس صورت نو میں جانا تھا جانا کک جان جہانا میں رب دی شان کھان اس شان سب سگبڑی اللہ مال دیکھے یہ دیکھا محبوب کے پوچھے کا ہے کلا You can take me again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 آپ نے ناد شریف لکھی وہ کمال حس نے حضور گئے کہ گمانی نقص جگہ نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شم آ گئے کہ دھواں نہیں پھر آخر میں آپ نے جو مختا لکھا اس میں نان پارے کو بھی لے لیا کیونکہ نان پارا ایک ریاست ہے ہند کی تو اس کے نواب کی مدح میں وہ تاریخ میں لکھا لکھنے کا کہا تھا تو آپ نے نان پارے کو بھی عجیب اپنی اس کی بندش کر ڈالی اپنے مقتے میں مقتا اس شعر کو کہتے ہیں جس میں اس آخری شعر کو کہتے ہیں جس میں شاعر جو ہے اپنا تخلص استعمال کرتا ہے متلا جو ابتدائی شیر ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں تو مکتا میں آلادت نے لکھا کروں مد ہے پڑے اس بلا میں میری بلا کروں مد ہے اہل لے رضا زا پڑ بلا میں بری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا تین پارا نان نان پارا نان یعنی روٹی پارا مانے ٹکڑا ان مانوں میں پارا نہ کر دیا آخر میں تو آپ نے فرمایا کہ کروں مد ہے اہل دبل رضا دبل یا دوول یہ دولت کی جمع ہے اہل دوبل یا اہل دبل مانے سرمایہ دار لوگ بڑے لوگ راجے مہاراجے نواب وغیرہ تو میں ان اہل دوول یعنی سرمایہ داروں نوابوں کی تعریف کروں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 میں گدا ہوں اپنے کریم کا یعنی گدا مانے فقیر بھکاری میں دربار رسالت کا بھکاری ہوں اپنے کریم آقا صلی اللہ وسلم کے در کا منگتا ہوں میرا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارہ نہ میرا دین روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے مالداروں لڑک جاؤں وہاں جا کے کلام پڑھوں ان کی تعریفیں کروں جہاں پیسے ہو جہاں صدارت کسی وزیر کی ہو تو وہاں پہنچ جاؤں غریب بلائے تو میرا گلا بیٹھ جائے نہیں میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین نا نہیں میرا دین رکی کا ٹکڑا نہیں ہے میرا دین چند یہ سڑے ہوئے سکے نہیں ہیں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 کہیں ملتا ہو بکتا بکاتا ملتا ہو تو میرے کو بتانا دکان تو میں تھوڑا خریدوں گا اپنے لئے بھی اور اپنے ان حصہ بھائیوں کو بھی تھوڑا تقسیم کر دوں آپ نے بارہا یہ جملہ ارشاد فرمایا ہے کہ میں اخلاص ڈھونڈتا ہوں ملتا نہیں ہے اللہ تعالیٰ آپ کے درجہ بلند فرمائے ہمیں ڈھونڈنے کے بھی جو توفیق نہیں ہے ہم جس کو تلاش ہو وہ ڈھونڈے اللہ آپ کو اور مزید آپ کے دلاشت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 جی وہ تو عبد بن مبارک ابی اللہ تعالیٰ نے اخلاص کے پیکر تھے طبیعت پوچھی تو اس نے بتایا کہ قرض داروں بچے بھوکے مر رہے ہیں تو جا کر اس کو اتنی رقم دی کہ یہ لے یہ رقم قرضہ ادا کر اس رقم سے بچوں کا پیٹ بھر آئندہ کسی کو طبیعت پوچھوں ہی نہیں میں پوچھوں تو مطلب یہ صورت ہو نا کہ پوچھوں اور پھر کی جو بولے اس کی پھر کی مطلب یعنی کہ مدد نہیں کروں مدد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 تو سمجھاتا رہتا ہوں تو سب کو تو غلط کہتا ہی نہیں میرا تو کام ہے شیر بھی ہے تو حق تو میں کسی شخص موجن کو ویسے بھی, بھی نہیں, کہہ رہا کہ تو مخلص نہیں ہے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 اس کو کیوں نہیں لگا اس کو نہیں لگا اس کو نہیں لگا یہ تو سمجھتے ہیں مسکرا رہے ہیں اور رسالے میرا بھی ہوں گے ان کو کسی کو برا نہیں لگا جس کو برا لگا تو واٹ کے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کو हमें पढ़ने समझने की तोहफी कता फरमाए अभी तो शायरी पर ही और